مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ میرے رب کا کلام لیے آپ کے پاس پھر حاضر ہیں تو کچھ کول چلا دیجیے السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں وقاص بات کر رہا ہوں فرام لندن میرا سوال یہ ہے کہ جو بندہ اپنی زندگی قرآن کے مطابق گزارنا چاہتا ہے لیکن اس میں قرآن پڑا ہوا نہیں ہے تو وہ کیا کرے زندگی قرآن کے قرآن پاک کی تعلیمات کے مطابق گزارے اور قرآن بھی پڑھے قرآن بھی پڑھنا ہے صحیح پڑھنا ہے یہ بھی قرآن کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے میں سے ایک عمل تو ہے نا تو قرآن کریم درست پڑھے پھر صرف اتنا آسانی مطلب کہ ہمیں کرنا کہ سوچنا کہ میں یہ درست زندگی گزارنی ہے کیونکہ اس سے عموماً راستہ اتنی آسانی سے نہیں ملتا اس کے لیے پھر ان کی صحبت اختیار کرے جو قرآن کریم کے احکام کے مطابق عمل کر رہے ہوتے ہیں مدعوت اسلامی کا مدری ماحول ہے اس طرح اور دنیا بھر میں آشکان رسول کی صحبتیں نہیں ہیں ایسا نہیں ہے تو ان کے ساتھ پھر وقت گزارے اور بری صحبت سے خود کو بچائے تو انشاءاللہ اللہ امید ہے کہ قرآن کریم کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی سعادت نصیب ہو سکتی ہے کال چلائیے السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں احمد رضا بات کر رہا ہوں تمزم نگر سے ماشاء اللہ نگران شعر کا سلسلہ بہت ہی پیارا ہے اور اللہ تعالیٰ نگران شورہ کو مزید درازی عمر بالخیر عطا فرمائے کہ یہ ایسے بہت پیارے پیارے سلسلے کرتے رہے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حصلہ افزائی کا بہت بہت شکریہ ہماری نیت ہے کہ ماہ رمضان مبارک کے بعد بھی انشاءاللہ یہ میرے رب کا کلام سلسلہ ہم اس کو جاری رکھیں گے تاکہ اور مزید قرآن کریم کے حکام کو اور اس کے مضامین کو سمجھ سکیں کیونکہ قرآن کریم کی جو گہرائی ہے اس تک کو پہنچ نہیں سکتا آج ہمارا موضوع بھی یہی ہے کہ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے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 اور رحمت اور بشارت مسلمانوں کو بڑی خوبصورت عبارتیں ہیں اس لیے میں تمام ناظرین سے التجا کروں گا کہ بڑی توجہ کے ساتھ بڑے کان لگا کر اسلامی بھائی غور سے سنے کہ اعلیٰ امام سنت کیا فرماتے آپ فرماتے قرآن عظیم گواہ ہے قرآن عظیم یہ گواہ ہے اور اس کی گواہی کس قدر اعظم ہے کہ وہ ہر چیز کا طبیان ہے طبیان اس روشن اور واضح بیان کو کہتے ہیں جو اصل پوشیدہ نہ رکھے کہ لفظ کی زیادتی معائنا کی زیادتی بدلالت ہوتی ہے یعنی دلیل ہوتی ہے اور بیان کے لیے ایک تو بیان کرنے والا چاہیے وہ اللہ سبحانہ و سبشان تعالی اور دوسرا وہ جس کے لیے بیان کیا جائے اور وہ ہیں جن پر قرآن اترا یعنی ہمارے پیارے آکا سرکار, سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل سنت کے نزدیک شعیح فرمایا قرآن کریم میں ہر موجود کو کہتے ہیں تو اس میں جملہ موجودات داخل ہو گئے جتنے بھی موجودات ہیں وہ داخل ہو گئے موجود کو کہتے ہیں شعی سے فرش ارش سے فرش تک شرق سے غرب تک مشرق سے مغرب تک ذاتیں اور حالتیں حرکات اور سکنات رکنا چلنا پلک کی جنبیش اور نگاہیں دلوں کے خطرے یعنی دلوں میں جو باتیں آتی ہیں ارادے آتے ہیں ان کے سوا جو کچھ ہے وہ سب اس میں داخل ہو گیا اور انہی موجودات میں لوخ محفوظ کی تحریر بھی ہے تو ضروری ہے کہ قرآن کریم میں ان تمام چیزوں کا بیان روشن اور تفصیل لے کامل ہو اور یہ بھی ہم اسی حکمت والے قرآن سے پوچھے گئے لوخ میں کیا کیا لکھا ہوا ہے تو اعلیٰ امام ان سب نقل کرتے ہیں وَكُلُّ صغیرٍ وَكَبِيرٍ مستقر اور ہر چھوٹی بڑی چیز لکھی ہوئی ہے اور فرمایا سورہ یاسین میں ہے فی امام اور ہر چیز ہم نے گن رکھی ہے ایک بتانے والی کتاب میں ہر شے کا بیان قرآن کریم میں موجود ہے اور اس کی مختصر سی بڑی مختصر سے تفصیل تفصیل قرآن کریم کی دیگر آیات کو سامے رکھ کر یہ بیان کی گئی اور پھر فرمائے اور بے شک صفی حدیثیں فرما رہی ہیں کہ روز اول سے آخر تک جو کچھ ہوا اور جو کچھ ہوگا سب لوحے محفوظ میں لکھا ہے بلکہ یہاں تک ہے کہ جنت و دوزخ والے اپنے ٹھکانے میں جائیں اور وہ جو ایک حدیث میں فرمایا کہ اب تک کا سب حال اس میں لکھا ہے اس سے بھی یہی مراد ہے اس لیے کہ کبھی ابد بولتے ہیں اور اس سے آئندہ کی مدت کا طویل مراد لیتے ہیں جیسا کہ بیزابی میں ورنہ غیر متناہی چیز کی تفصیلیں متناہی چیز نہیں اٹھا سکتی جس کی انتہا نہ ہو جیسا کہ پوشیدہ نہیں اسی کو ما کان وما یقون کہتے ہیں اور بے شک علم اصول میں بیان کر دیا گیا کہ مقام نفی میں عام ہوتا ہے تو جائز نہیں کہ اپنی کتاب میں اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بیان سے چھوڑ دی ہو اور کل کا لفظ تو عموم پر ہر نس سے بڑھ کر نس ہے تو روا نہیں کہ روشن بیان اور تفصیل سے کوئی چیز چھوٹ گئی ہو یعنی اتنی خلاصے کے ساتھ کلیئر بات کر دی الادت امام علیہ سنت نے کہ کوئی چیز اس میں روح محفوظ بھی اس میں شامل ہو گیا اور لوح محفوظ میں کیا کیا موجود ہے یہ بھی الادت امام علیہ سنت نے ارشاد فرما دیا روایتوں کے مضامین کے حساب سے بھی علاسط امام علیہ سنت نے بڑی واضح طور پر ہمیں مدنی پور عطا فرمائے مزید اس کی وضاحت میں لکھا ہے کہ آیت کے اس حصے لکل نش قرآن ہر چیز کا روشن بیان ہے اور مزید اشار فرمایا یعنی ہم نے اس کتاب میں کسی شی کی کوئی کمی نہیں چھوڑی اب اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم وہ عظیم الشان کتاب ہے جو تمام علوم کی جامع ہے اور یہی بات احادیث اور بزرگان دین کے اقوال میں بھی, بھی بیان کی گئی ہے چنانچہ شریف کی حدیث مدینہ صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم نے پیش آنے والے فتنوں کی خبر دی تو صحبۂ کرام علیہ رضوان نے ان سے خلاصی کا طریقہ دریات فرمایا تو نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم نے عرشا فرمایا اللہ کی کتاب جس میں تم سے پہلے واقعات کی بھی خبر ہے اور تم سے بعد کے واقعات کی بھی اور تمہارے ماں کا علم بھی ہے یہ ترمی شریف کی حدیثی حضرت عبداللہ بن مسعود ربی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جو علم چاہے وہ قرآن کو لازم کر لے کیونکہ اس میں اولین و آخرین کی خبریں ہیں امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ امت کے سارے علوم حدیث کی شرح ہیں اور حدیث قرآن کی اور یہ بھی فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے جو کوئی حکم بھی فرمایا وہ وہی تھا جو آپ کو قرآن پاک سے مفہوم ہوا تو یوں یہاں کافی مزید تفصیل بھی لکھی ہوئی ہے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے آج کے اس سلسلے میں کہ قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسا مطلب ہم قرآن کریم عطا فرمائے جس میں ہر شے کا بیان ہے اور شے میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں موجود تمام موجود شامل ہیں حتیٰ لوہے محفوظ کو بھی اس میں لیا اب لوہے محفوظ میں کیا کیا ہے یہ ویسے ہی کئی لوگوں کو اس بات کی کچھ نہ کچھ آگاہی ہوتی ہے تو اس کا بیان بھی موجود اب قرآن کریم میں اتنا کچھ بیان موجود اور قرآن کریم کچھ کہتا ہے اور علم القرآن کہ رحمان نے اپنے پیارے حبیب کو قرآن سکھایا سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے علم کی کیا شان ہوگی اس کا اندازہ کون کر سکتا ہے آپ کے مقام و مرتبے کو کون مطلب اس کا اندازہ کون کر سکتا ہے تو قرآن قریب میں ہر شے کا بیان ہے یقین اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے آپ بولو گے ہم نے تو پڑھا ہمیں تو کوئی سی نظر نہیں آئی آپ میڈیکل کی کتاب پڑھو دو گے آپ کو میڈیکل سمجھ میں آ جائے گا سیکھنا پڑتا ہے استادوں کی صحبت میں بیٹھنا پڑتا ہے تو اس کے لیے علماء کی صحبت چاہیے کہ علماء بتائیں گے کہ اس میں کیا کیا ہے ہم کو تو قرآن درست پڑھنا بھی نہیں آتا ہمیں تو یہی نہیں پتا کہ کسی آیت کے آخر میں اگر اللہ تعالی علیم فرمائے اپنے آپ کو تو اس سے اس سے پہلے کے سبق اس سے پہلے کے مضمون سے اس کی کیا اس سے کیا ربط ہے ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کیونکہ جب ہم تفاصر دیکھتے ہیں سرات کی جلد جیل آپ کو مبارک ہو میں شروع میں جب ہمارا سلسلہ شروع تو میں نے کی تھی انشاءاللہ آٹھویں جلد بھی آ سکتی ہے میں نے الحمدللہ صبح ہی آٹھویں جلد کی زیارت کی ہے مبارک ہو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کے بھرپور فویز و برکات سے مالا مال فورا یعنی ڈبل بارہ چوبیس پارے اب ہو تفسیر اس کی آ چکی ہے اب انشاءاللہ 27 ہو جائیں گے پھر 30 ہو جائیں گے اللہ کے سے تین تین پاروں پر ایک ایک جلد لائی جا رہی ہے تو یہ مطلب کہ قرآن کریم جب ہم اس کا پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ کون سے سبق کہاں پر کس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ اگر علیم ہے تو اس سے پہلے وہ کون سا مضبون ہے تو یہ میں کہہ رہا تھا کہ سورتوں کا بھی آپس سے ربط ہوتا ہے سورہ بقرہ کے بعد سور علی عمران شروع ہوتی ہے نا اب سورہ جب آپ تفسیر پڑھیں گے سرات جنان بھی دیکھ لیں تو اس میں بھی لکھا ہوگا کہ سورہ بقرہ کا سورہ عالیہ عمران سے کیا ربطے اب جیسے میں آٹھویں جیل میں دیکھ رہا تھا کہ سورہ احزاب کے بعد سورہ سبا شروع ہوئی جو آٹھویں جیل جو آئی ہے تو اب سورہ سبا کو جب ابتدا کی گئی تو اس میں اس کا سورہ احزاب سے کیا ربطے اس سے کیا تعلق ہے اس کو پہلے بیان کیا گیا تو اس پہ بھی شان نژ بھی بیان کیے جاتے ہیں کہ یہ صورت کیسے نازل ہوئی اس میں جو آئے وہ کب نازل ہوئی مکھی صورت کون سی ہے مدنی صورتیں کون سی ہیں انشاءاللہ موقع ملے گا تو اس پر بھی کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا تو اگر ہم قرآن کریم میں سے جو علوم کا جو سمندر ہے اس سے موتی چننا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے ہمیں تربیت حاصل کرنی پڑے گی علماء کی صحبت میں بیٹھنا پڑے گا قرآن کریم کس خوبصورتی رمدگی عمدگی کے ساتھ اپنا بیان عطا فرما رہا ہوتا ہے اس کو دیکھنا اور سننا پڑے گا تو جو علماء کی صحبت میں بیٹھیں گے وہ ہمیں علم بتائیں گے ہمارے ہاتھ میں قرآن کریم ہوگا وہ قرآن کریم پڑھ رہے ہوں گے ہم بھی ان کے ساتھ پڑھ رہے ہوں گے وہ ہمیں معنی ان کا ربط ان کا سلسلہ یہ ساری تفصیل بیان کر رہے ہوں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پھر ہمیں اندازہ ہوگا کہ قرآن کریم میں وہ کیا شے ہے جس کا بیان قرآن کریم میں نہیں ہے حتیٰ کہ ایک صحبی یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر میری اونٹ کی رسی کھو جائے اسے بھی میں قرآن سے تلاش کرلوں اتنا قرآن کریم میں علوم موجود ہیں لیکن ظاہر ہے کہ اس کے لیے پھر بڑا مفسر چاہیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جیسا مفسر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جیسے مفسر ہو بڑے بڑے مفسر گزرے ہیں قرآن کریم کی کئی کئی جلدوں میں تفسیریں لکھی گئی ہیں ہم تو ایک آیت پڑھتے ہیں تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا اب ان علماء پر غور کیجئے جنہوں نے ایک ایک آیت کے اوپر کئی کے صفحے لکھ دیے یہ مراد ہیں وہ حدیثوں کو ان کا اتنا علم ہے پھر صحابہ کرام نے اس ان حدیثوں پر قرآن مجید کی آیت پر ان کے کی اقوال کیا ہے پھر ان کے بعد جو ہمارے دیگر بزرگ نے دین آئے پہلی صدی میں جو تھے سو صدی میں دو سو صدی میں تین سو صدی میں جو تھے اس کے علاوہ جو آگے آئے یہ کیا کہتے ہیں تو یہ ساری چیزیں سامنے رکھ کر پھر قرآن کریم کے معنی و متعلق بڑے سمجھ میں آتے ہیں دوبارہ عرض کروں گا کہ قرآن کریم کو سمجھنے اور سیکھنے کے لیے آشقان رسول کی صحبت اختیار کیجیے آج انشاءاللہ ہم اپنے وہ جو سلسلہ ہے مدرسۃ مدینہ آن لائن انشاءاللہ اس کے متعلق آج معلومات اور آگہی حاصل کریں گے تو جی شاید فرمائیے مدسور مدینہ آن لائن کے حوالے سے بلکہ اس سے پہلے چلے ایک دو کالے لے لیتے ہیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ محمد شہزاد عطاری ضیا کوٹ ایمان قال مصطفی قرآن ہے حال مصطفی اللہ نہ چھوٹے دست دل سے دامان خیال مصطفی الحمد للہ بلعالمین میرے رب کا کلام الحمد رب العالمین اللہ تبارک و تعالی اپنے اس کلام کی برکتیں رحمتیں ہمیشہ قبر و آخرت میں عطا فرمائے عمران بھائی آج ایک سوال ارد کرنا ہے کہ نماز اور قرآن اس کی کیا اہمیت ہے اس پر مدنی پھول ارشاد فرمائیے اللہ تبارک و تعالیٰ اخلاص کے ساتھ نماز اور قرآن پڑھنے کی اور دوسروں کو اس کی تاکید اور تلقین کرنے کی توفیق دعاؤں کا طلبگار السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ قرآن کریم کی اہمیت پر تو مسلسل میرا خیال ہے شاید شاید ہی کوئی سلسلہ ہو جس میں قرآن کریم کی اہمیت اس کی فضیلت پر کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ ارد نہ کیا گیا ہو اور آج بھی جو کچھ بیان ہوا یہ قرآن کریم کی اہمیت ہی کا بیان ہے یہ ہر شے کا بیان قرآن کریم میں موجود ہے ہم دنیا بھر کی معلومات لینے کے لیے گھنٹوں سوشل میڈیا پر ٹائم گزارتے گزارتے آپ کو بڑے بڑے سرچ انجن سرچ کرنا آتے ہیں اور ایک آپ ویب سائٹ کھولتے ہیں سرچ انجن کھولتے ہیں اس کے اندر ٹائپ کرتے ہیں ادھر نکالتے ہیں پھر ٹائپ کرتے ہیں پھر ادھر ٹائپ کرتے ادھر جاتے ہیں یہ نکالتے ہیں وہ نکالتے ہیں یہ نکالتے ہیں, وہ نکالتے ہیں. اتنی گہرائی میں جا کر اپنا مطلب نکال کر آ جاتے ہیں موبائل فون آتا ہے تو اس کے طرح طرح کے فیچرز آپ دیکھتے پڑتے ہیں اور پھر جنا موبائل فون کے فیچرز کے گہرائی میں چلے جاتے ہیں یہ کر لو تو یہ آ جائے گا یہ کر لو تو یہ آ جائے گا دنیا بھر کی معلومات لینے کے لیے جناب وہ میپ کی طرف چلے جاتے ہیں دنیا میں کون سی چیز کدھر ہے بہت ساری معلومات لینے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس نیٹ کے ذریعے ملنے والی ہر معلومات درست ہو یہ ضروری نہیں ہے سچی ہو یہ ضروری نہیں ہے اس میں دنیا اور آخرت کی بہتری ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے لیکن قرآن کریم کی معلومات قرآن کریم کا عین و قرآن کریم کی خبر غلط نہیں ہو سکتی یہ درست ہے درست ہے اور بالکل درست ہے کہ یہ ہمارا ایمان ہے اور ایمان کے تقاضوں پر میں کل بیان کر چکا ہوں تو یہی قرآن کریم ہمیں نماز کی پابندی کا حکم ارشاد فرما رہا ہے اور اس کے احکام کی بجاوری پر بھی میں کل بیان کر چکا ہوں ظاہر ہے کہ نماز کا کتنا بیان قرآن کریب میں موجود ہے کہ نماز پڑھو نماز, نماز قائم کرو نماز قائم کرو نماز قائم کرو نماز قائم کرو اور پھر وہ جو اپنی نمازوں میں گر گراتے ہیں اس کا بیان الگ ہے جو اپنی نمازوں کی نگہ مانی کرتا سورے مومنون میں آپ پڑھیں تو دوسری تیسری آیت میں نماز کا بیان شروع ہے جو اپنی نمازوں میں گر گراتے ہیں یعنی نماز پڑھنے کا بھی حکم ہے نماز میں گرگرانے کا نماز میں خوشی اور خوشو کا بھی حکم ہے کہ نماز میں خشیت قلبی بھی ہونی چاہیے خوشبو بھی ہونا چاہیے پھر ساتھ ساتھ نماز کے ساتھ ساتھ اس کے آخر میں اگر سورہ مومنوں کی میرا خیال ہے شاید نویں یا دسویں آئی والم واللہ، اس پر آئیں گے تو اس میں نماز کی نگہ بانی کا حکم ہے کہ وہ جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں اس کو اپنے وقت پر پڑھتے ہیں فرائض واجبات اور اس کی شرائط کے ساتھ ادا کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ تو نماز کی اہمیت نماز کے بیان اور نماز کیسے پڑھنی ہے اس سے تو قرآن کریم کی آیتوں میں مضامین موجود ہیں پھر, قرآنِ پھر نماز کے متعلق کے جب یہ سب موجود ہے تو قرآن نماز کی آیتیں کتنی اپنی نماز کے دیگر احکام کیا اس کے لئے حدیثیں پڑھنی پڑیں گی کہ حدیث کے بغیر تو قرآن کریم کے احکام کو نہیں سمجھا جا سکے گا یہ دونوں کو الگ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ خود قرآن کریم میں ارشاد ہونا کہ یہ مشبوب جو تمہیں دے وہ لے لو جس چیز سے روکے اسے اس رک جاؤ یہ قرآن کریم میں بیان ہوا تو اب محبوب نے کیا دیا یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیا اور کس چیز سے روکا اس کے لیے ڈیفینیٹلی آپ کو حدیث کی طرف جانا پڑے گا قرآن نے کہا لقت کانا لقوم فی رسول اللہ اس وقت تمہارے لیے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زندگی میں پیر بھی ہے نمونہ عمل ہے اس کے لیے یقیناََ ہمیں حدیث مبارکہ کی طرف جانا پڑے گا کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو سمجھیں تو قرآن کریم کے احکام کو بجا لانے کے لیے عمل کرنے کے لیے اور اس کی مزید وضاحت سمجھنے کے لیے حدیث کے بغیر تو چارہ ہی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہو سکتا تو یہ دونوں ایک ساتھ ہیں تو اللہ کرے کہ ہم نمازی بھی بن جائیں چلیں چلتے ہیں مدرسۃ مدینہ آن لائن کی طرف دکھائیے ہر زلیم عام ہو جائے, جائے ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے گا تبلیغی قرآن و سنت کی عالم غیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلام کا ایک بہت ہی پیارا شعبہ بنام مدرسۃ المدینہ آن لائن ہے اس میں کس طرح سے پڑھایا جاتا ہے آئیے ہم آپ کو دکھانے لئی جیسے یا ساکن سے پہلے خبر آ رہا ہے تو یہاں پر یا لین ہوگا اور یالین کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی سے معروف پڑیں گے تجوید و حضر کے بعد ہمارے ہاں فیضان نماز اور نماز کے احکام سکھائی جاتی ہے آج ہم نماز کے احکام میں سے لفظ اللہ کے چار حروف کی نسبت سے وضو کے چار فرائض سیکھیں گے چہرہ دھونا کونیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا سر کا مسح کرنا تخن سمیت دونوں پاؤں دھونا اس کے بعد دعائیں سیکھائی جاتی ہیں کھانا کھانے سے پہلے کی دعا دودھ پیتے وقت کی دعا آفا سے بچنے کی دعا آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. آج ہم سونے سے پہلے کی دعا سیکھتے ہیں پڑھ لیجیے اموت اس کے علاوہ پڑھائی جاتی ہے مدلی نیساف جس میں ہوتے ہیں سوالات و جوابات پیارے مدنی مننے آج ہم سیکھیں گے نبی کسے کہتے ہیں نبی اس انسان کو کہتے ہیں جسے اللہ اعضا وجل نے مخلوق کی ہدایت کے لیے وہی بھیجی ہو خوف رشتے کے ذریعے ہو یا فرشتے کے بغیر درجے کے آخر میں اخلاقی تربیت کے لیے درج دیا جاتا ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبدت نشان ہے کہ تین شخص جنت میں نہیں جائیں گے نمبر ایک ماں باپ کو ستانے والا نمبر دو دیوس نمبر تین مردانی وضع بنانے والی عورت پیار اس بھائی مدنی چینل دیکھتے رہے گا اپنا خیال رکھیے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یقیناً یہ سب دیکھنے کے بعد آپ بھی چاہتے ہوں گے مدرسۃ المدینہ آن لائن میں پڑھنا تو آئیے آج ہی داخلہ لے لیجیے آن لائن میں داخلے کا طریقہ ہماری ویب سائٹ ڈبلو میں ڈپارٹمنٹ کے آپشن پر کلک کریں تو اس میں مدرسۃ المدینہ آن لائن شو ہوگا اس پر جب کلک کریں گے تو مدرسۃ المدینہ آن لائن کا پیج اوپن ہو جائے گا اس میں مدرسۃ المدینہ آن لائن کا رجسٹریشن فارم ہے سب سے پہلے اس کو فل کریں اس کو فل کر لیں گے تو ہماری آفیشیل میل آئی ڈی ان کو ایک میل کی جائے گی جس میں انہیں مدرسۃ المدینہ آن لائن میں ایڈمیشن کی کنفرمیشن رپورٹ دی جائے گی جس میں انہیں مدرسۃ المدینہ آن لائن میں رابطے کے لیے آفیشل اسکائپ آئی ڈی دی جائے گی جس کے ذریعے سے آپ کو اپنی مناسب ٹائمنگ کے مطابق درجے میں داخلہ دیا جائے گا السلام علیکم قاری صاحب کیا حال ہیں الحمد للہ ربی العال حال اللہ غلام الیاس بھائی غلام الیاس اب ماشاءاللہ ماشاء تیرے کچھ تو تعارف نظر آ گیا ویڈیوز کے ذریعے جو سوری پیغام آپ نے بنایا ہے اور مدنی گلدستہ جس کو ہم کہوں تو آپ کچھ تفصیلات بیان کریں کہ مدرس مدینہ آن لائن کے حوالے سے اور مزید کیا کیا ہے الحمد للہ اس وقت پورے پاکستان میں تقریبا مرسود مدینہ آن لائن کی بارہ برانچز ابھی چل رہی ہیں اور اس میں ہمارے پاس چھ گھنٹے کی شفٹیں ہوتی ہیں تو اس طرح تقریبا پورے پاکستان میں اکتالیس ہماری شفٹیں چل رہی ہیں اور اس کے علاوہ ابھی ہمارے پاس پڑھنے والے اسلامی بہنیں اور اسلامی بھائیوں کی تعداد چھیالیس سو ہے کم و بیش فورٹی سکس ہنڈریڈ جی جی فور تھاؤزینڈ سکس ہنڈریڈ جی ہاں اسلامی بہنوں بھی کیا اسلامی بہنوں کو پڑھاتے ہیں نہیں اسلامی بہنوں کو الحمد للہ یہ اسلامی بہنیں الگ سے پڑھاتی ہیں اس میں اسلامی بھائیوں کا کوئی اس میں نہیں اور اسی طرح اسلامی بھائیوں کو اسلامی بھائی پڑھاتے مدنی کو ٹھیک ہے تو ابھی تک کے ہمارے پاس سے جو اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں کورس مکمل کر چکے ہیں ان کی تعداد چودہ سو سینتیس ہے اور ہمارے شعبے کو ہمارے شعبے کا آغاز جو کہ بارہ فروری دو بارہ کو ہوا تھا تو ابھی تقریباً چار سال ہو چکے ہیں چار سال کے عرصے میں چودہ سو سینتیس اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں ہمارے پاس سے قرآن پاک مکمل کر چکے ہیں کیا فری آف کاسٹ ہے مطلب فری ہے یا اس کی کوئی چھوٹی موٹی فیس بھی ہے جی ہاں پہلے فری آف کورس تھا لیکن ابھی کچھ عرصے پہلے ہی یہ فیس کا آغاز کیا گیا ہے اچھا اور اس میں الگ الگ جتنے ملک ہیں اس کے حساب سے ہماری فیس ہے اور بہت ہی مناسب فیس ہے دیگر اکیڈمیاں چلنی ہے ان کے حساب سے آپ کے تو مناسب ہے ہر ایک کے نزدیک مناسب وہ ضروری تو نہیں نا خالی صاحب پاکستان والوں کے حساب سے بھی یا پھر جو باہر رہتے ہیں اسلام بھائی اسلام دین ان کے حساب سے بھی بہت مناسب جو ہم نے ایک موازنہ کیا دیگر اکیڈمی سے جو پڑھاتے ہیں ان سے تو, تو فیس ہماری کم ہے اس کو چھپا کر رکھا ہوا آپ ہوں جنرلی بیان نہیں کرتے نہیں جو اسے پوچھتے ہوں گے جیسے ڈاکٹر ہمارے پوچھتے ہیں کہ آپ کے ابو کیا کام کرتے ہیں یہ کیا کام کرتے ہیں تو آمدنی اچھی ہو ابو بزنس مین ہو تو آپ کی فیس اتنی یا کیا ہے کیا اس میں ہم نے ملک کے حساب سے فیس ہم نے ڈالر دنار ریال یہ یو کے یوروپ یو ایس اے ان کے لیے تیس ڈالر یہ ہم نے فیس رکھی ہے پاکستان سری لنکا مہینے کے 30 ڈالر جی ہاں مہینے کے 30 ڈالر روز کا ایک ڈالر ہو گیا نا جی تقریبا اور اس طرح سے پاکستان سری لنکا انڈیا بنگلہ دیش اور یہ جو ایشین کنٹریز ہیں ان کے ہاں پر 10 ڈالر ہم نے فیس رکھی ہے باقی عرب شریف یو اے ای ان کے لیے 20 ڈالر یہ فیس مقابل ڈالر بھی رکھی ہے جی ہاں بالکل اور اس میں ہم نے ڈسکاؤنٹ بھی دیا ہوا ہے کہ اگر ایک ہی فیملی کے ممبر ہمارے پاس پڑھتے ہیں تو ان کو ایک ہی فیس فل پے کرنی ہوتی ہے بقیہ کی ہاف اگر وہ یہ ڈسکاؤنٹ لینا چاہیں چاہیں تو وہ فل فیس پے کریں یہ ابھی ہمارے پر یہ طریقہ رائج ہے ماشاءاللہ تو ایڈمیشنز آپ کے پاس آ رہے ہیں جی ہاں الحمدللہ للہ ایڈمیشن آ رہے ہیں اسلامی بھائی انتظار کر رہے ہیں کچھ مخصوص ٹائمنگ ہے جس میں ہمارے پاس ویٹنگ لسٹ ہے تاکہ وہ پیک ٹائم ہوتا ہے جو اس میں ایڈمیشن بہت زیادہ ہوتے ہیں تو اس میں کچھ ویٹنگ لسٹ ہے باقی اس کے علاوہ ایڈمیشن ہم نے ابھی جو یہاں پر برانچز کھلی ہوئی ہیں جی ہاں ابھی برانچز کھل بھی رہی ہیں نیو تقریباً دس برانچز ہماری تعمیرات کے مراحل میں ایک وقت تھا کہ آپ کے پاس ایڈمیشن کے لیے بہت تکو تو کرنی پڑتی تھی اب لیکن شاید لگتا ہے برانچیز آپ کی کھول گئی ہیں اور آپ نے گنجائش تھوڑی کھولی ہے جی ہاں الحمد للہ داخلے دے رہے ہیں آپ ہمارے آشیقان رسول کو جی جی بالکل بالکل الحمد مزید کیا کیا ہے قاری صاحب آپ کے اس میں اس میں گڈ نیوز تھی آپ نے بھی پچھلے سلسلے میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تھی آپ نے فرمایا تھا کہ جو اسلامی بھائی اسلامی پاکستان میں رہتے ہونا چاہیے جی ہاں تو الحمدللہ للہ ازل آپ ہی کے سلسلے سے اور آپ ہی اگر اس کا گڈ نیوز آپ دے دیں دے دے دیں دے دیں کہ بیرون ملک کے ساتھ ساتھ اب پاکستان کے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں کو بھی داخلہ دیا جائے گا الحمدللہ یہ سب اچھا اور اس میں جو فیس ہے پاکستانی وہ گیارہ سو روپے گیارہ سو روپئے جی گیارہ سو صرف آن لائن اور صرف یہی نہیں آئی سب اس میں ارز کروں کہ اس کے تحت ہم مختلف کورسز بھی کراتے ہیں تقریبا سولہ کورسز ہمارے یہاں کرائے جا رہے ہیں اس کی میں جی تہارت کورس یہ اسی مطلب اگر کوئی داخلہ لیتا ہے آپ کے پاس جی جی مثال کے اگر میں نے آپ سے داخلہ لیا اور آپ نے مجھے کنفرمیشن کر دی کہ میرا داخلہ ہو گیا جی تو آپ مجھے جو یہ سارے کورسز کروا دیں گے قرآن مطلب میرے رب کا کلام بھی مجھے سکھائیں گے جی جی میرا یہ کورس بھی کروائیں گے جی جی بالکل بھی کورس 63 دن نماز کورس 63 دن عقائد و فک کورس 12 ماہ نیو مسلم کورس بہتر دن فیضان زکوات کورس 19 دن درس نظامی آن لائن 4 سال فیضان فضان شریعت کورس 1 سال فیضان فضان فرزوم کورس 92 دن فیضان تفسیر کورس 92 دن سنت نکاح کورس 1 ماہ تجہز و تقفین کورس 12 دن فیضان تصوف کورس 12 دن عربی گرامر کورس 12 ماہ فضان تفسیر کورس چھبیس ماہ فضان رمضان کورس 19 دن اور آخر میں قربانی کورس 12 دن قربانی یعنی کون قربانی دے گا قربانی کرنے کے جو شرع معاملات ہیں اس کو سکھاتے ہیں سکھائے جاتے ہیں کہ اب اس انداز میں کریں یہ سب قربانی کے متعلق ہیں آپ کو آپ کے پاس جو داخلہ لے گا بارہ مہینے تک کا نا چار سال تک کا نا سب کرے گا وہ یعنی اس میں ہم نے مختلف کورس کے مختلف ڈیوریشن رکھے ہیں اگر نظامی عالم بننا چاہتا ہے جی تو وہ اس میں داخلہ لے لے جی وہ الگ جو اس کا کورس ہے اس میں داخلہ لے گا چار سال کا جو آپ نے بتایا بالکل فرض ظلم کورس آپ نے بارہ ماہ کا بتایا کتنا بتایا بانوے دن بانوے دنوں ہوگا نائنٹی ڈیز کا جی نائنٹی ٹو ڈیز اچھا اسی طرح نیو مسلم کورس سنت نکاح کورس ایک ماہ کا مطلب یہ تو جس کی شادی ہونی والی ہے بلکہ جس کی شادی ہو گئی ہے اس کو بھی ہوتا بہت کچھ مسئلہ ہے ہوتا ہے اس کے لیے جی بالکل ہم لوگ سے تو ایسی ایسی باتیں پوچھتے ہیں کہ ہم بولے شادی سے پہلے پتا ہی کچھ نہیں تھا شادی کے بعد اب اتنی باتیں پوچھ رہے ہو جی تو یہ تو سب کے لیے یہ جو سنت ہے نکاح کورس ہے یہ تو ہر شادی شدہ اسلامی بھائی اور اسلامی بہن کو کرنا چاہیے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کوئی ایسے مطلب اب ایک اغلت کا تو ایک اپنا چیپٹر ہے لیکن ہو سکتا ہے مجھے نہیں پتا ان کے نصاب کے اندر ڈیٹیل کیا ہے لیکن ممکن ہے کہ یہ اس نصاب میں ایسی باتیں بھی سکھاتے ایسے مدنی پھول دیتے جس سے آپ کا گھر امن کا گھیوارا بن سکے اور پیار اور محبت آپس میں پیدا ہو سکے یہی میرا خیال ہے بالکل بالکل اسی طرح ہاں ورنہ تو شادی شدہ آدمی بولے گا کہ کیا کرو مطلب ہوگا کہ اس کو ٹینشن ہوگا تو کیسے کنٹرول کروں بچوں کی امی کو تو یہ بھی سکھا دے گا قابو کیسے کرنا ہے شریعت کے اس کو دیر آ جائے گا اگر وہ کریں گے عمل تو ڈرینی دل بڑا رکھیں اور تب کابو کرنا یہ ہوتا ہے کہ اخلاقیات کے ذریعے قابو کیا جاتا ہے نہ کہ رسی باندھ کر قابو کیا جاتا ہے اخلاقیات کی رسی اس نے اخلاق کے ڈور کے ذریعے یہ محبت کے رشتے قائم کیے جاتے ہیں یہ مطلب کرینے کی دکان سے رسی لا کر باندھ کر اس کو قابو نہیں کیا جائے گا بیوی بیوی بی بی ہوتی ہے جانور نہیں ہوتی نہ نہ بی بیوی کوشش کرے کہ وہ اس کو قابو کر کے رکھے گی انسان کو قابو کرنے کے لیے محبت کی رسی چاہیے ہوتی ہے جانور کو قابو کرنے کے لیے وہ والی رسی چاہیے ہوتی ہے محبت کی رسی لائیں گے ان شاء اللہ اچھے اچھے اچھے انسان قابو ہو جائیں گے ورنہ تو بدک جائیں گے ہم غصہ کر کے لوگوں کو قابو کرنے کی کوشش کرتے ہیں غصے سے لوگ قابو نہیں ہوتے محبت سے قابو ہوتے انسان ہے نا وہ محبت سے قابو ہوگا اور کچھ بیگام دینا چاہیں آپ سر اس میں کرنی تھی کہ ابھی اسلائی بھائی اور میں نے ایڈمیشن لینا شروع کر دیں تو ہمارے ابھی چھٹیوں کا سلسلہ ہے تعطیلات ہیں رمضان میں تو عید کے بعد آج شوال مکرم سے درجات کا آغاز ہوگا پھر انشاءاللہ ان کی درجات کی ترکیب بن جائے گی ابھی داخلہ شروع ہیں اگر کوئی آن لائن داخلہ لینا چاہے جی وہ جا کر فارم سبمٹ کر دے اپنا ویب سائٹ مطلب ویب سائٹ پہ جانا پڑے گا جی ویب سائٹ پہ جانا پڑے گا جو بھی بیان ہوا ہے طریقہ اس کے مطابق وہ جا کر فارم سبمٹ کر دیں ایک بار پھر زیادہ بیاں کر دیں مطلب یہ ہماری ویب سائٹ کھلی ویب سائٹ کھلنے کے بعد اس کے اوپر ڈپارٹمنٹ کا ایک لکھا ہوا ہے جی ڈپارٹمنٹ بٹن ادھر کلک کریں گے تو پھر کچھ کھلے گا جی جی مطلب جو لکھا ہوا اس کو فالو کرتے رہیں جی جی وہ آگے لکھا ہوا آ جائے اور بھر کر آپ کو بھیج دیں فارم بھر کے طرف سے اگر انفارمیشن مل گیا تو پھر کنفرمیشن کی میل آ جائے گی کتنے دنوں میں آتی ہے مہینہ دو مہینے میں میل ان کو ہاتھ وات ہو جیسے یہ فارم سبمٹ کریں گے تو ان جبکہ ایڈمیشن لینا ہو جی ایڈمیشن لینا درجات کا جو آغاز ہے وہ آٹھ مکرم سے ہی ہوگا اچھا ماشاء اللہ تو او اور کچھ ارشا فرمانا چاہتے ہیں اس میں دیکھیے مدنی بہاریں بھی الحمد للہ اس میں پڑھنے کے جو اسلامی بھائی اسلامی اسلام بہن اس میں پڑھنی ہے تو ابھی پچھلے ہی دنوں ایک مدنی بہار اسلامی بہن کی طرف سے آئی اٹلی کی اسلامی بہن ہے وہاں سے مدنی بہار انہوں نے دیے ان کا بیان ہے کہ ہمیں آن لائن میں پڑھنے سے پہلے شریف پردہ تو دور کی بات مدنی برقع وغیرہ بھی نہیں پہنتی تھی تو تو الحمدللہ وہ اسلامی بہن روزانہ فکر مدینہ کرنے والی بن گئی ہیں ان کا بیان ہے اور نہ شریف پردہ بلکہ مدنی برقعہ بھی پہنتی ہیں نہ صرف خود بلکہ اب ان کا بیان ہے کہ میں نے تین اسلامی بہنوں پر انفادی کوشش کر, کر ان کو بھی مدنی برقعہ پہننا ہے رچ بس گئی جی الحمد جی للہ اللہ تعالیٰ ان مدنی بہاروں کو اور اس میں اضافہ فرمائے صاحب بہت بہت شکریہ اللہ فرمائے جیسا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد بالخصوص وہ ناظرین جو اس بات کے لیے ہو سکتا کرتے ہوں کہ یار ہم کہاں سے قرآن کریم درست کریں اور یہ علوم کہاں سے سیکھیں اس کے لیے یہ بہت بڑی نعمت ہے مدرسۃ المدینہ آن لائن اب اس پہ انٹرنیٹ تو استعمال کر ہی دیتے ہوتے یعنی میں پچھلے دنوں وہاں تھا ساؤتھ افریقہ میں ہمارے کچھ انگلش اسلام کی ریکارڈنگ تھی تو وہاں پر ہمارے ایک اسلامی بھائی نے مدر مدینہ آن لائن میں دیا ہوا تھا تو موبائل فون کے پاس تھا انٹرنیٹ تو تھا ان کے پاس تو وہ وہاں یہاں سے پڑھتے تھے ان سے پھر ہمیں ہمارے ساتھ ایک اور اسلامی بھائی ہیں جو عرب امارات میں ہوتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے مدسور مدینہ آن لائن یہ جامع المدینہ آن لائن کے ان کے ذریعے میں نے درس نظامی شروع کر دی وہ درس نظامی کر رہے ہیں ہاں کا تعلق ہندس تو ماشاءاللہ اس طرح ہمارے اسلامی بھائی میں نے خود دیکھا کہ بڑا اس سے ان کو فوائد حاصل ہو رہے ہیں تو آپ بھی کوشش کیجئے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم درست پڑھنے سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کال چلائیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ محمد منیر اطاری چچا پنجاب سے عرض کر رہا ہوں حضور ماشاءاللہ اللہ سلسلہ بہت ہی اچھا جا رہا ہے آپ کا تو گان شرا کی بارگاہ میں ارد ہے کہ یہ سن کر خوشی ہوئی کہ آپ اس کو رمضان و کے بعد بھی کنٹینیو کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی عمر دراز فرمائے آپ کے علم میں برکتیں طاق فرمائے ماشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیے جزاک اللہ خیرہ امین اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اور ہم سب کی مغفرت کرے بلکہ ان کے لیے بھی دعا کریں جو ہمارے لیے یہ سارے میٹر کو جمع بھی کرتے ہیں تیار بھی کرتے ہیں الحمد للہ ایک ہم نے شوبھا بنایا ہوا ہے اور جو بھی ہم سلسلے کر رہے ہوتے ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اب جیسے مثال کے پر آج ہی میں نے چند آیت کریمہ آپ کو بیان کی اب وہ آیت کریمہ کی ہم ان کا باقاعدہ بنا کر اور اس کی پوری بنا کر رکھتے ہیں تاکہ آپ کو اچھے سچے اچھے میں قرآن اور درست قرآن بھی آپ تک سننے کو ملے سب کے لیے بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی خیر عطا فرمائے اور ہمارے ان کوششوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے اور اسے ہماری بے حساب مغفرت کا ذریعہ بنائے جو جو اس سلسلے کو دیکھتے ہیں ماشاءاللہ پسند کرتے ہیں اس کی دعوتیں دیتے ہیں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اور ہم سب کو بلا حساب جنت داخل عطا فرمائے آمین نبی الامین صلی اللہ تعالی وسلم صلی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد